محمد و اللہ رسول رسوله کریم اما بابو فاؤز بلاہ مشکا دِر رجیم قبل رحیم تو مغرب آ من ابلاخ ملا کتیل کتاب نبی وآت المال على حبه زب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذين صدقوا و اولئک هم المتقون صدق الله العظیم اللهم ربنا اجعلنا منهم امین يا رب العالمين رب اشرح لي صدری و يسّر لي امری و حلل من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا و من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين وعبادك المتقين امين يا رب العالمين سب سے پہلے 아이ئے کہ ہم اس ایت مبارک کا ترجمہ کر لیں پہلے لفظ بہ لفظ اور پھر ایک روا ترجما نئیس البرہ نیکی یہی نہیں ہے انتولو وجو حکم کہ تم پھر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب ولا البرہ بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آ باللہ جو ایمان لایا اللہ پر وومل آخر اور پچھلے دن پر یوم آخر پر ول اور ملائکہ پر فرشتوں پر ول کتابیں اور کتابوں پر والنبیین اور انبیاء پر وہاں المال مال آلہ اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود زویل قربا رشتہ داروں کو ول اور یتیموں کو ول اور مختاجوں کو وبن صبیلے اور مسافر کو وسائلہ اور مانگنے والوں کو وہ پھر رقاب اور گلو خلاصی کرانے کے لئے گردنوں کے چھڑانے کے لیے وہ قام صلاح اور قائم کی اس نے نماز و آت اور ادا کی زکوٰۃ ولمفون بہد اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے اضا آ جب جبکہ باہم معاہدہ کر لیں وصابرین اور خصوصاً صبر کرنے والے فلب سائے فقر و فاقہ میں اور تکلیف اور اذیت میں وقین البص اور جنگ کے وقت الاائے کا لذین یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں وہ الاائے کا اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقت متقی ہیں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 رشتے داروں کو یتیموں کو محتاجوں کو مسافر کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں واقع مسلات واحت زکات اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ ولوفون ابی عہد ہی اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم وحدہ کر لیں وہ اور بالخصوص صبر کرنے والے وقرائے وحی الباس فقر و فاقہ میں تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت اولائک کلسی صدقوا و الاائے کا حمل متقول یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتا راست باز ہیں، راست گو ہیں، راست کردار ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتا متقی ہیں صورت العصر کی طرح اس آئے مبارکہ کے ضمن میں بھی پہلے چار تبھیلی باتیں نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے لیکن حجم میں آپ کو معلوم ہے کہ سورت العصر سے ساڑھے تین گنا ہے یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے اگرچہ بعض آیات جو ہیں وہ اس سے بھی طویل تر ہیں قرآن حکیم میں بلکہ آیت الدین جو ہے انتالیسو رکوع میں جو ہے سورہ بقرہ کے تقریباً پورا رکوع اسی ایک آیت پر مشتمل ہے وہ اس آیت سے بھی دگنے سے میں زیادہ ہے اپنے حجم میں آیت ال کرسی بھی تقریباً اس کے لگ بھگ ہے صرف یہ بات نوٹ کرانی ہے جو میں نے سورت العصر کے ضمن میں بھی نوٹ کرائی تھی کہ قرآن حکیم میں آیتوں اور سورتوں کے تعین یہ خالص توقیفی امر ہے یہ موقوف ہے نبی کے بتانے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کسی کے اشتہاد کو کوئی دخل نہیں کوئی منطق کوئی اصول گرامر کے ان میں سے کوئی شے نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن ہو آیات کی تعیین میں صورتوں کی تعیین میں آیتیں نہایت چھوٹی بھی ہیں والعص آیت ہو گئی آیات حروف مقدعات پر بھی مشتمل ہے حامین آیت ہو گئی اسی طریقے سے آیتیں انتہائی لمبی بھی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ یہ خود یہ آیت ہے اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے اسی طریقے سے اس سے بھی دگنی سے بھی زیادہ جو آیت الدین ہے تو بات صرف یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ تمام امور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ توقیفی امور ہیں یعنی موقوف ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں جیسے آپ نے بتایا روایات کے اعتبار سے اختلاف ہو جائے گا کہیں آیت کی گنتی میں فرق ہو جائے گا اس لیے کہ وہ روایات جو ہے قرآب کی اس کے اعتبار سے اگر فرق ہے لیکن بنیاد وہی رہے گی کہ اس میں کسی گرامر کسی منطق کسی اور اصولے کوئی بیان یا اصول کلام ان میں سے کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے یہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر دو ہے اس لیے کہ صورت العصر میں انسان کی نجات کے چار شرائط بیان ہوئی یا اس کے فوج و فلاح کے چار لوازم بیان ہوئے ایمان حامل صالح، تواسب الحق تواسبل صبر اس آیت میں اب آپ دیکھیے کہ تین چیزیں تو وہ ہیں ان چار میں سے جو سراہتن مذکور ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کی قدریں تفصیل آئی ہیں ایک چیز البتہ ایسی ہے جو یہاں پر محدوف ہے یا صحیح تر الفاظ میں کہنا چاہیے کہ مقدر ہے مزمر ہے چھپی ہوئی ہے یہ بات بعد میں بیان ہوگی کہ یہ کیوں مقدر ہے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بات یہاں پر انڈرسٹڈ ہے گویا کہ محصوف ہے لیکن مراد ہے مقدر ہے مزمر ہے چھپی ہوئی ہے بیان نہیں ہوئی لیکن یہ کہ یہاں پر گویا کہ وہ مذکور ہے پوٹینشلی بالکوہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے سورت العاصم میں ایک لفظ آیا الازین عمل ایمان یہاں آپ دیکھیے کہ پانچ ایمانیات کی تفصیل آ ولا کن الب رمن آ من ابلاح ول یوم آخر ول ملاقت ول <وَالْنَبِيِّينَ> اس کی بہترین تشویش جو میرے ذہن میں کبھی آئی تھی اور بارہا میں نے ارض کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سورت العصر میں جو لفظ ایمان ہے وہ ایک کلی کے مانند ہے کلی ابھی کھلی نہ ہو تو اس میں پتیاں تو ہوتی ہیں لیکن نمایاں نہیں ہوتی کلی کھلتی ہے پھول بنتا ہے وہ پتیاں نمایاں ہو جاتی ہیں گویا کہ لفظ ایمان میں یہ پانچ پتیاں موجود تھیں لیکن سورت العصر میں اس کی حیثیت ایک بند کلی کی تھی جو کہ اس آیا مبارکہ میں کھل گئی ہے اس نے پھول کی شکل اختیار کی تو پانچ ایمانیات ہمارے سامنے آئے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان بالانبیاء امبیا اور اسی طرح سورت العصر میں ایک بہت جامع عنوان تھا وہ عامل السوالحات ام السالح بہت گمبھیر بہت جامع ایک عنوان یہاں اب آپ دیکھیے کہ اس کے تین ذیلی عنوانات قائم ہوئے ہیں سب سے پہلا اور سب سے اہم انسانی ہمدردی سخاوت خدمت خلق اپنا پیسہ اپنا مال جو تپان انسان کو مرغوب ہے محبوب ہے اسے خرچ کر سکنا ضرورت مندوں پر محتاجوں پر مساکین پر یتیموں پر لوگوں کی تکلیفیں رفع کرنے میں لوگوں کو بندنوں سے چھڑانے میں گردنوں کے آزاد کرنے میں یہ گویا کہ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق یہ پہلا عنوان ہوا دوسرا عنوان عبادات و قامت وواطک یہ عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں نماز اور زکات ان کا تذکرہ ہو گیا اور تیسرے معاملات انسانی اب جو بھی ہیومن ریلیشنز ہیں ان سب کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی معاہدے پر ہے چاہے وہ معاہدہ سراہتن کیا گیا لفظ اس کو وجود میں لایا گیا چاہے وہ امپلائڈ ہے مقدر ہے گویا کہ خود وہ چیز موجود ہے جس کی تفصیل بعد میں آئے گی لیکن تمام انسانی معاملات کا دار و مدار معاہدے پر ہے ای فائے عہد ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام انسانی معاملات اور باہمی جو بھی لین دین جس طرح کے بھی تعلقات ہیں آپس کے ان سب کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو جائے گی اور اس میں سے تمام خرابیاں نکل جائیں گی لہذا معاملات کے ضمن میں ایفایا ہے یہ جو تین ذیلی عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی بھی ایک بہترین تشویش یہ ہے کہ جیسے ایک تناور درخت ہو اور اس تناور درخت کا جو تنا ہے مین وہ اوپر جا کر تین بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک لیول پر ایک شاخ نکل گئی دوسرے لیول پر پھر دوسری شاخ نکلی ہے تیسرے لیول پر پھر تیسری شاخ ہے لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی درخت ہوتے ہیں جس کا کہ مین تنا جو ہے جا کر دو شاخوں میں جو برابر برابر دو شاخیں تقسیم ہو گیا اسی طرح آپ تصور کیجئے کہ تین شاخوں میں وہ مین جو اس کا ہے وہ تقسیم ہو گیا یہ تین شاخیں ہیں انسانی ہمدردی اور خدمت خل عبادات اور نمبر تین معاملات اس کے بعد جو تیسری چیز سورت العصر میں تھی تواسب بالحق وہ یہاں مذکور نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا محضوف ہے مقدر ہے مزمر ہے اس کی دلیل بعد میں سامنے آئے گی آخری چیز سورت العصر میں صبر تو بس سبر تواسی بس یہاں پھر وہی بات جیسے عمل سالے کے تین بڑے بڑے ذیلی عرمانات آئے صبر کے تین مواقع و صابری نف الباس آئے غور رائے وہی و فاقہ تنگی یہ بھوک اس کو برداشت کرنا اسی طریقے سے جسمانی ازیت تکلیف پہنچائی جا رہی ہو فزیکل پرسیکیشن ہو رہی ہو اس میں ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا اور سب سے بڑھ کر صبر کا میدان کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا جان کی بازی لگانے کے لیے انسان تیار ہو وہاں ثابت قدم رہے پامردی کا مظاہرہ کرے مزدلی کا مظاہرہ نہ ہو انسان پیٹ دکھا کر نہ بھاگے تو یہ گویا کے تین مواقع صبر ہیں وہ صابری نف الباسائے وقائے وحین الباس اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں دھوک میں اور تکلیف میں اذیت میں کوفت میں اور جنگ کے وقت الازین صدق و الاء کا حمل یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہے وہ لوگ جو حقیقت متقی ہے تقوا کا دعوی کرنا آسان ہے لیکن یہ کہ تقوا کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ ایک پوری انسانی شخصیت کا حیلہ ہمارے سامنے آیا ہے پورے ایک انسانی کردار کی ایک نقشہ کشی ہمارے سامنے کر دی گئی ہے یہ ہے راسٹ باز انسان یہ ہے متقی انسان اب تیسری بات کی طرف آئیے اور وہ یہ ہے کہ اس آئے مبارکہ کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے ظاہر بات ہے ترجمے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر دو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان ان شرطوں کو پورا کر رہا ہو جس میں یہ یہ خصائص اور اوساف موجود ہوں تو گویا کہ نیکی کی حقیقت حقیقت نیک شخص کون ہے یہ اس آیا مبارکہ کا موضوع ہے اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں میرا اپنا تاثر اور میری میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی حیات مادی کے لیے زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے پانی اور ہوا کی اور غذا کی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا اسی طریقے سے مانوی حیات کے لیے لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور اختیار کرے اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شہ ہے جس کا نام ضمیر ہے بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ ضمیر بالکل مر جائے گویا کہ انسان کی مانوی موت واقع ہو چکی ہو جب تک اس ضمیر میں کچھ بھی رمق ہے زندگی کی کچھ بھی اس کے اندر ابھی حرارت باقی ہے تو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے برے سے برا انسان بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر موجود ہے کہ اگرچہ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں ایب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام اب یہ کیا کروں یہ تو انویٹیبل ہے اس کے بغیر تو ممکن نہیں میرا گزارہ لیکن میں یہ بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں اگر اپنے آپ کو تھپکی نہ دے گا اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر اس کے اپنے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا جس اعتماد کے سہارے سے انسان کی یہ مانوی شخصیت برقرار رہتی ہے اس کے اندر جو ایک تا ہے اس کے اندر جو ایک, ایک ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک, ایک حیات جو ہے حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے برقرار رہے اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اپنے اندر کا ایک اطمینان چاہے وہ جھوٹا اطمینان چاہے انسان نے اپنے آپ کو کسی ہی بہت ہی یعنی غلط بنیاد پر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہو اپنے ضمیر کو لیکن یہ کہ یہ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بلکہ یہ کہ ایک بہت پیارا شعر ہے جو مجھے کبھی میں نے کہیں سنا تھا مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شائل کون ہے لیکن جو میں نے ابھی ارض کیا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنا ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا اندر سے اس کی شخصیت جو ہے ہو جائے گی وہ ایک وحدت کی حیثیت سے اپنی مانوی شخصیت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا تو اس کی بہترین تعبیر ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فرے میں پیم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ خودی کا ایک احساس جو ہے یہ انسان کو بل یہ کہ ہر شے کو اپنے یہ خودی کا احساس جو ہے اس کے اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بہت ممن ہے تو بقدر پیمانہ تخیول سرور ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فرے بہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو لیکن کسی نہ کسی نیکی کا وہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر مجبور ہے کہ جہاں میری مجبوریاں ہیں اور ان کی بنا پر میں یہ غلط حرکتیں کرنے پر گویا کے مجبور ہو چکا ہوں لیکن میں نے ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیا ہے اس کا ذرا تجزیہ کر دیجئے ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوں گے ان کا اگر ایک ایک کر کے آپ جائزہ لیں تو شاید سر فہرست اس میں خواہشہ عورتیں آئیں اس فروش عورتیں اپنا جسم بیچنے والی لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک خاکہ نیکی کا کھلا رہتا ہے چنانچہ عرسوں میں حاضر ہوتی ہیں مزاروں پر حاضری دینا عرسوں میں شرکت ماہ دھمال کھیلنا اسی طریقے سے تازیہ کے جلوس میں کالے کپڑے پہن کر اس میں آگے آگے ہونا بلکہ ہراول دستے کی شکل اختیار کرنا سبیلیں لگانا بعض کے بارے میں آپ کے علمیں ہوگا مسجدیں تعمیر کرانا یہ سارے کام ہیں کہ جو وہ کرتی ہیں اس لیے کہ انہیں بھی احساس ہوتا ہے اور واقعہ یہ کہ ان کے ضمن میں تو شاید یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے اس لیے کہ شورش کاشمیری مرہوم نے جو ایک کتاب لکھی تھی جس میں تحقیق کی تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو اس بازار میں پہنچ جاتی ہے کیسے دی کوئی حادثہ ہوا کہیں کسی کو اغوا کر لیا گیا زبردستی لا کر اس بازار میں بٹھا دیا گیا اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے اب دوسری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں ہمیں معاشرے میں اب کوئی قبول نہیں کرے گا تو گویا کہ ایک مجبوری کے احساس کے تحت بھی اپنے اس پیشے کو جاری رکھنے پر مجبور ہوتی ہے یہ بہت سکھ حال ہوتا ہے جس طریقے سے کہ ایک بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص زمانے میں گانے بجانے پر دہلی میں پابندی لگا دی اب جو وہاں کے گویے تھے اور سازندے تھے ان کے تو گویا کہ معاش کا دروازہ بند ہو گیا تو انہوں نے بڑا ایک لطیفیلا اختیار کیا کہ معلوم تھا کہ بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں جھروکے میں وہ جو دریائے جمنا جو, جو محل ہے اور لال قلعہ ہے دہلی کا اس کے ساتھ سے جمنا گزرتا ہے جھروں کے میں بیٹھ کر بادشاہ فنا وقت جو ہے سیر کرتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر گزرے اور وہاں انہوں نے خوب زور شور کے ساتھ سازوں کے ساتھ ایک غزل جو ہے اس کو الاپنا شروع کیا در کئے نیک نامی مارا گزرنا دارن گرتو نمی پسندی تغیر کن قزارا تو اس کو عالمگیر نے یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے متاثر ہوا اور پھر وہ جو بین تھا اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ درمی کر دی تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے گنجائش چھوڑ دی کہ ہمارے لیے تو اب اس نیک نامی کے کوچے میں گزر کا کوئی سوال رہا ہی نہیں ہم تو جہاں پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہمارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے ہمیں تو تقدیر نے یہاں پہنچا دیا ہے گر تو نمی پسندی تقدیر کل کزا رہا اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی طرح اگر ممکن ہے تو ہماری تقدیر کو بدل دو بہرحال یہ ایک نتیفے کے درجے میں سمجھیے لیکن یہ کہ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بدترین طبقہ شمار ہو سکتا ہے ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا خانہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو بھی جھوٹی تسلی دیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں اور بہت سے ناول جو ہیں اسی تھیم کے اوپر لکھے گئے وہ ڈاکو جو نہایت شفاق انسان کی جان لینا ایسے ہی جیسے کسی مچھر کو جو ہے مسل دینا لیکن یہ کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی سرپلستی کر رہے ہیں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ انہوں نے خیر کا بھلائی کا بہت سا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ڈاکؤں کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں نقشے جو ہے نظر آ جائیں گے اسی طرح چوروں اور جیب کتروں کے ہاں بھی ایک معیار اخلاق ہوتا ہے جیب کتروں کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا ایک استاد ہوتا ہے گینگ کا وہ چیف ہے اور علاقے تقسیم ہوتے ہیں ہر جیب کترا جو ہے ہر علاقے میں جا کر واردات نہیں کر سکتا وہ اپنے علاقے ہی میں واردات کرے گا اور پھر جو بھی یافت ہے پورے دن کی وہ لا کر اسے رکھ دینا ہے اپنے اس استاد اور گرو کے سامنے اگر نہیں کرے گا تو یہ بے ایمانی تصور ہوگی گویا کہ باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو پیشہ ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام یہ بے ایمانی ہے کہ تم نے دن بھر کی کمائی جو ہے اس کچھ کنسیل کیا ہے چھپا لیا اور سارا کا سارا لا کر رکھا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدترین طبقات ہیں معاشرے کے ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور کوئی نہ کوئی خیر کا کھاتا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے اس سے آگے آئیے تو جو ہمارے ہاں کے معزز طبقات ہیں میں نے بنیادی تقسیم کی ہے تو بدترین طبقات ہیں لیکن معزز طبقات جو ہیں ان میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دو حصوں میں انہیں منقسم سمجھیے ایک ہمارے ہاں کے جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے ہاں آپ کو نیکی کا تصور یہ ملے گا میکسیمم ایمفس عبادات پر ہے اور ظواہر پر ہے باقی یہ کہ عبادات کی پابندی اور اس میں تفصیلات کے بارے میں بھی بہت حساس ہونا ذرا سا کوئی فرق ہو گیا ہے تو بے چین ہو جانا بے کل ہو جانا اس پر انتہائی ان کو تشویش ہو جائے گی یہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے فلاں میں یہ کمی رہ گئی میرے کام میں لیکن ویسے ان کی زندگی میں معاملات میں دیکھیے جھوٹ ہے کھلم کھلا کاروبار ہے سب کچھ ہو رہا ہے دھوکہ ہو رہا ہے فریب ہو رہا ہے نماز روزے کی پابندی ہے سودی کاروبار جو ہے دھڑلے کے ساتھ وہ بالکل یوں سمجھئے کہ ہنی مریہ ہو رہا ہے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے دھوکے دیے جا رہے ہیں سودا کر کے جو ہے زبان انسان جو ہے وہ زبان دے کر اور پھر اس کو بدل رہا ہے آپ کو گنڈوں کے ہاں بلکہ یہ چوتھا طبقہ جو ہمارے ہاں ہے وہ میں رہ گیا ذکر میں جنہیں آپ کہتے ہیں گنڈے یہ بستہ علیف اور بستہ بے کے گنڈے جن کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں تھانوں میں ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے یہاں میں یارے اخلاق ہیں زبان